سوال ہے کہ کسی شخص کے پاس دو مکان ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں دیکھیں دو مکان میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر دونوں مکان رہنے کے لیے ہیں مثال کے طور پر ایک اس شہر میں ہے ایک دوسرے شہر میں ہے جب بھی میں وہاں جاؤں گا تو وہاں جا کے کچھ دن اپنے گھر میں رہوں گا اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا اب اس گھر میں رہتا ہے وہاں جائے گا مثال کے طور پر ایک گھر اسلام آباد میں لے کے رکھا ہے ایک گھر کراچی میں لے کے رکھا ہے جب بھی اسلام آباد جانا ہوتا ہے تو وہاں پر وہ اپنے طور پہ رہتا ہے تو دونوں گھر اس کی ضرورت کے ہوئے ایک ہی شہر میں دو گھر لے کے رکھے ہیں شہر کی اس میں قید نہیں ہے ایک ہی گھر شہر, شہر کے اندر اگر اس نے دو گھر لے کے رکھے ہیں لیکن مقصد کیا ہے کہ ایک گھر سردیوں میں استعمال کے لیے رکھا ہے اور ایک گھر گرمیوں میں استعمال کے لیے رکھا ہے تو وہ دونوں بھی اس کی ضرورت کے ہوئے تو ان دو گھروں کی وجہ سے بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی ہاں اگر مثال کے طور پر ایک گھر میں رہتا ہے اور دوسرا گھر ویسے ہی پڑا ہے کسی کام کا نہیں ہے خارج از ضرورت ہے تو وہ اس کی حاجات اسلحہ سے خارج ہے اس گھر کی مالیت لا لہٰ آج کے زمانے میں تو ایک ڈیڑھ یا بھی فلیٹ ہوگا تو اس کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی سے زائد ہی ہوتی ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی اللہ تعالیٰ عالم